امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغا کے مکتوبات مکتوب نمبر اکسٹھ یہ مکتوب والی کمائل ابن زیاد نخعی کے نام ہے حضرت علی علیہ السلام نے اس میں ان کے اس طرز عمل پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے کہ جب دشمن کی فوجیں لوٹ مار کے قصد سے ان کے علاقے کی طرف سے گزری تو انہوں نے ان کو روکا نہیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں آدمی کا اس کام کو نظر انداز کر دینا کہ جو اسے سپرد کیا گیا ہے اور جو کام اس کے بجائے دوسروں سے متعلق ہے اس میں خامخا کو گھسنا ایک کھلی ہوئی کمزوری اور تباہ کن فکر ہے تمہارا اہل قیثہ پر دھاوا بول دینا اور اپنی سرحدوں کو خالی چھوڑ دینا جبکہ وہاں نہ کوئی حفاظت کرنے والا ہے نہ دشمن کی سپاہ کو روکنے والا ہے ایک پریشان خیالی کا مظاہرہ تھا اس طرح تم اپنے دشمنوں کے لیے پل بن گئے جو تمہارے دوستوں پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہوں اس عالم میں نہ تمہارا کچھ روب دبدبا ہے نہ تم دشمن کا راستہ روکنے والے ہو نہ اس کا زور توڑنے والے ہو نہ اپنے شہر والوں کے کام آنے والے ہو اور نہ اپنے امیر کی طرف سے کوئی کام انجام دینے والے ہو